میرو محترم بھائیوں اور دوستوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنی روز مرہ زندگی کی وجہ سے میں عام بات سمجھتے ہیں ہمارے خیال میں وہ ایک عام سی بات ہوتی ہے جو ہم سے کبھی ہو جاتی ہے کبھی ہم سے رہ جاتی ہے لیکن اگر اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیات کو قرآن پاک کی نصوص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو آپ کے طرز عمل کو حضرات صحابہ کرامی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تعلیمات کو ان چیزوں کو پر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز بڑی غیر معمولی ہوتی اس کا ہمارے ایمان کے ساتھ اللہ جل شاہوں کی فرما برداری کے ساتھ اور ایک اچھی زندگی کے ساتھ اس کا بڑا بڑا راست تعلق ہوتا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ چلتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنے بالا خانے کے اندر تشریف لے گئے جہاں صحابہ بھی آیا جایا کرتے تھے تو فرمانے لے کے میں پیچھے پیچھے گیا اور میں نے جا کر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے ہیں سجدہ فرمایا اور کہا کہ سجدہ اتنا طویل ہو گیا اتنا طویل ہو گیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی اتنا لمبا سجدہ انسان زندگی کی حالت کے اندر نہیں کر سکتا نہ ہم کہتے ہیں نہ ہم نے کبھی دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو مجھے ایسے بیٹھے ہوئے دیکھا رات تھی مجھ سے پوچھا کون تو میں نے کہا کہ میں عبد الرحمان ہوں تو آپ نے کہا کیا ہوا مطلب میری پریشانی آپ نے بھاؤکلی فرمایا کیا ہوا تو؟, تو کہا میں نے کہا رسول اللہ آپ نے اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ مجھے تو اندیشہ ہو گیا کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرعیل لائے آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اللہ جلشانو فرما رہے ہیں کہ جو شخص آپ کے اوپر درود بھیجے گا تو میں اس کے اوپر رحمتیں بھیجوں گا اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا یہ اس کا شکر تھا جو میں ادا کر تھا کہ اللہ تو نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جو مجھے اس مجھ پر سلام بھیجے گا اللہ نے کہا کہ میں اس پر سلام بھیجوں گا اور جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس کے اوپر رحمتیں بھیجوں گا تو کہا کہ عبد الرحمٰن میں اللہ جلّیہ شانوں کی اس نعمت کا شکر ادا کر رہا تھا اتنا لمبا اور اتنا طویل سجدہ کر کے تو انبیاء علیہ السلاط وسلام تو معصوم و الخط ہوتے ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتے ان سے خطائیں نہیں ہوتی اللہ چلِ شانوں کے معاف کرتا اور اللہ پاک بخشے بخشائے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اگلی پچھلی آپ لوگوں کی اگر کچھ ہو بھی تو اس, اس طبقے کی ساری معاف فرما دی لیکن طبیعت کے اندر جو شکر کا جذبہ ہوتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے اس کو ایک خجور دی تو اس نے ایک خجور ہاتھ میں اس کو جب ملی تو اس کو لٹ پلٹ کے دیکھا اور اس کو کم سمجھ کر پھینک دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آئے تو آپ نے اس کو بھی ایک کھجور پیش کی تو اس نے اس نے کھجور کو کہا کہ کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک نبی کے ہاتھ سے اللہ پاک نے مجھے کھجور عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ ان سلمہ کے پاس ان کے پاس چالیس درہم رکھے ہوئے ہیں وہ ان کو دے دوں سونے کے چاندی کے سکے چالیس اسی قسم کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک صاحب کو آپ نے کھجور دی تو اس نے کہا کہ اتنے بڑے اللہ کے اتنے بڑے نبی ہو کر اتنی بڑی شخصیت ہو کر آپ نے سر ایک کھجور مجھے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کھجور میں غور کرو کہ اس میں اللہ پاک کتنی بڑی نعمت ہے اس میں کتنے ذرے ہیں اور ہر ذرہ الجلشانوں کی نعمت ہے تو یہ در حقیقت ان ان حضرات کی تربیت تھی جو آپ کے دائیں بائیں رہتے تھے کہ ان کو چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے بارے میں یہ احساس ہو کے اللہ جلیہ شعروں کی طرف سے ہے اور اس کا شکر ادا کرنا اس کو بڑھائے گا اور اس کی ناشکری کرنا اس کو اس کو بھی ختم کرے گا اور اس کے علاوہ اور بے شمار نعمتوں کے ختم کرنے کا بھی سبب بنے گا